الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إله ودين أما بعد عن ابن عباس الذي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا عائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه متفق روایت للبخاری لئی لنا مثل السوء الذي عودی حبت ہی کل کل بھی یقین افی قئی سامعین یہ باب ہدیہ عمرا اور رقبہ کا بیان ہے اور عمرہ کا معنی اور مطلب بتایا جا چکا ہے رقبہ کا بھی معنی بتایا جا چکا ہے ہیبا کا لفظ عام ہے کسی کو کوئی چیز بطور ہدیہ گفٹ دے دینا اور عمرہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کو اس کی زندگی بھر کے لیے کوئی چیز دے دے کے جب تک تم زندہ رہو یہ چیز استعمال کرو رقبہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو کوئی چیز دے دے استعمال کرنے کے لیے اور کہے کہ اگر تمہاری زندگی میں میں مر جاؤں گا تو وہ تمہاری ملکیت ہو جائے گی اور اگر میری زندگی میں تم مر جاؤ گے تو وہ میری طرف واپس آ جائے گی آج کی جو حدیث ہے جو ابھی پڑھی گئی ہے وہ ہیبا سے متعلق ہے ترجمہ سنیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو ہیبا اور ہدیہ دے کر کے واپس لینے والے کی مثال اس کتے کی طرح سے ہے جو قے کرتا ہے پھر قے کرنے کے بعد پھر اس قے کو دوبارہ کھا لیتا ہے یعنی بڑی بری مثال ہے تو گویا کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کوئی کسی کو کوئی چیز ہدیہ اور گفٹ میں دینے کے بعد پھر اس کو واپس لینا حرام ہے سوچ سمجھ کر کے دے دینے سے پہلے سوچ لے کہ دے کہ نہ دے چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو تو اس کی بڑی مثال بری مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اور یہ تقریبا متفق علیہ مسئلہ ہے سوائے ایک امام کے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی جو ہے کسی کو حدیہ دے کر کے واپس لے سکتا ہے لیکن ان کا یہ قول حدیث کے بالکل خلاف ہے صحیح یہی ہے کہ کسی کوہدیہ اور گفٹ دے کر کے واپس لینا یہ شرح حرام ہے اور اس کی مثال ویسی ہے جیسے ابھی بیان کی گئی یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اور صحیح بخاری میں اس طرح سے کچھ الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بری مثال ہمارے شایان شان نہیں ہے بری مثال کسی مسلمان کے لیے پیش کی جائے وہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ عں دفی ہے بتی ہی کہ جو شخص سے کسی کو ہدیہ دے کر کے اپنا ہدیہ واپس لیتا ہے تو اس کی مثال اس کتے کی طرح سے ہے جو قے کرتا ہے پھر اپنے اپنے قے کو واپس جو کھا لیتا ہے نگل لیتا ہے تو اس طرح سے کسی کو ہیبا دے کر کے واپس لینا جائز نہیں ہے لیکن ایک ہستی ہے اس کے لیے جائز ہے جس, جس کا بیان آگے آ رہا ہے وہ ابن عمر عمرہ وہ اپنے ابا سے نبی اللہ تعالیٰ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لرجل مسلم ان يعطيا العطيه ثم يرجع فيها ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده رواه احمد والاربع والحديث صحيح عبد الله بن عمر اور عبد الله بن عباس رضی اللہ عنهم سے یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان آدمی کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ کوئی کسی کو عطیہ دے حدیہ دے پھر اس حدیہ اور عطیہ کو واپس لے لے کسی کے لیے حلال نہیں یہاں پر بات واضح ہو گئی پچھلی حدیث سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جائز ہے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال بیان کی ہے وہ کتے کے لیے ہے اور کتے کے لیے قے کو واپس کر لینا یہ حرام نہیں ہے ہاں لیکن اس حدیث کا کیا جواب دیں گے پہلے علم نے اس حدیث کا بھی جواب دیا ہے کہا کہ کتا تو مکلف نہیں ہے تو اس کے لیے حلال اور حرام کی کون سی بات ہو سکتی ہے نہ حلال ہے نہ حرام کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی وہ مکلف نہیں ہے تو اس کی وجہ سے یا اس کی اس کے قید میں واپس جانے کی وجہ سے جو ہے کو واپس لینا جائز قرار دیا جائے یہ درست نہیں ہے اور پھر یہ حدیث تو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ لا یہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہدیہ دے کر کے واپس لے لے مگر والد باپ اگر اپنے بیٹے کو اپنی اولاد کو کوئی ہدیہ دے اور اس کو واپس لے لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے انت و مالک لیا بھی تمہار تم اور تمہارا مال ہاں تمہارے باپ کا ہے دوسری حدیث ہے تو اس لیے جائز ہے یہ حدیث صحیح ہے نیشت رضی اللہ تعالی عنہ قالت کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبل الحدیت رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کرتے تھے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبلو کانا یکبلو مادی استمراری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کرتے تھے یکبل الحدیتا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کیا کرتے تھے وہ سیب اور بدلے کے طور پر کچھ زیادہ بھی دیتے تھے ایسا ہونا چاہیے ہدیہ قبول کر لے اور پھر کیا کہتے ہیں کبھی ہدیہ دینا ہوا تو یہ نہیں کہ اتنا ہی ہدیہ جتنا ملا ہے اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ دینا چاہیے اور ہدیہ کا بدلہ دینا ضروری نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق کے مالک تھے پیکر تھے پیکر اخلاق تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول بھی کیا کرتے تھے اور ہدیہ دیا بھی کیا کرتے تھے دیا بھی کرتے تھے صحیح بخاری کی یہ روایت ہے ہاں تو اس لیے جو ہے ہدیہ دینا چاہیے اور لینا چاہیے آگے حدیث آ رہی ہے وانب نے عبا سدی اللہ تعالیٰ اقال وہ رسول الله صلی الله عليه وسلم فلیہ فقال ردیتا کال فقال ردیتا کال اللہ فضاد فقال ردیتا قال عام روح احمد و ابن احباد یہ <سلام> حدیث بھی صحیح ہے حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی بطور ہدیہ دیا اونٹنی دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ کچھ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ خوش ہو تو اس نے کہا کہ نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی دیا کہا خوش ہو راضی ہو گئے تو کہا نہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا پھر پوچھا تو کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاں مل گیا زیادہ تو راضی ہوں گے تو اس طرح سے یہ ماحول ہونا چاہیے یہ ماحول جو ہونا چاہیے لین کا ایسا نہ ہو کہ نفس بالکل جو ہے تما ہو نفس سے بالکل لالچی ہو کہ بس دوسروں کے مال ہی پر ہمیشہ نظر رہے ہاں کہ کہیں سے کچھ ہدیہ ملے ہمیشہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ کیا کہتے ہیں آگے حدیث آ رہی ہے کہ تحاد تحادو تحابو حدیعہ دو آپس میں محبت بڑھے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ کا لین دین کیا کرتے تھے اور زیادہ ہی دیا کرتے تھے وعن جابر نضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولاد فعی الدی اور عمرہ کے تعلق سے جو تعریف پیچھے گزر چکی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اصل میں عمرہ یا رقبہ تین طرح کے ہوتے ہیں ایک عمرہ وہ ہوتا ہے الف کے الف مقصورہ کے ساتھ عمرہ عمرہ اور حج نہیں مراد ہے یہ عمرہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ شرط کے ساتھ ہو شرط کے ساتھ ہو کہ بھائی آپ کو یہ چیز میں دے رہا ہوں جب تک زندہ رہو گے یا وقت اس کا مقرر کرتی اس کا مقرر وقت مقرر ہو تو اس وقت کے ختم ہو جانے کے بعد بعد وہ چیز اس کی طرف واپس آ جائے گی مثال کے طور پر کسی کو کسی کے پاس دو گھر ہیں تو کسی کو دے دیا کہ لئے تم اس میں رہو اتنی مدت تک دو سال چار سال پانچ سال یا جب تک تم زندہ رہو اس کے بعد جب وہ مدت ختم ہو جائے گی تو اس کی طرف سے وہ چیز واپس آ جائے گی دوسرا عمرہ یا رقبہ جو ہے وہ ہے محبدہ محبدہ کا کی مطلب کیا ہے کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے دے دیا کسی کو کوئی چیز دے دیا ہاں عمرہ کر دیا تو اب یہ ہمیشہ کے لیے ہے تو وہ اس کے لیے ہے اس کے بال بچوں کے لیے ہے اس کے ورثہ کے لیے ہے وہ نہیں رہے گا تو جیسا کہ حدیث بتاتی ہے یہ حدیث اسی معنی پر دلاد کرتی ہے ابھی ترجمہ کو اور ایک عمرہ ہے جو جس میں نہ شرط لگائی ہے اور نہ جو ہے ہمیشہ کے لیے دیا ہے مطلق طور پر دے دیا یعنی کوئی قید نہیں لگائی نہ یہ کہا کہ ہمیشہ کے لیے ہے اور نہ جو ہے یہ کہا کہ جو ہے کسی مقررہ مدت تک کے لیے ہے تو اس کے سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے لیکن جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے کوئی قید اور کوئی شرط نہیں لگائی ہے اور حدیث میں کیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو کوئی چیز دے دی تو پھر وہ اس کے لیے اور اس کے ورثہ کے لیے ہے اس لیے اس حدیث کو یہاں پر حدیث میں بھی کوئی شرط نہیں ہے اس لیے اس میں رکبہ اور عمرہ اور رقبہ میں بھی کوئی شرط نہیں اس لیے اس حدیث کے پیش نظر کیا کہا جائے گا کہ وہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی اگر اس کو لوٹانا ہوتا تو وہ شرط لگا دیتا تو یہ تین قسمیں ہیں حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیں رد جابر رضی اللہ تعالی عن فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمرہ اس کے لیے ہے جس کو وہ دیا جائے یعنی کوئی چیز بطور عمرہ اگر دے دیا بطور ہدیہ دے دیا ہاں تو وہ اس کی ہو جاتی ہے وہ چیز ہو جاتی ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ فرمایا کہ امسکو علیکم اموالکم اپنا مال اپنے پاس جو ہے حفاظت سے رکھو روک کے رکھو یہ نہیں کہ جذبات میں آ گئے تو کچھ سوچا نہیں کچھ فکر نہیں کیا اپنے بال بچوں کے بارے میں کچھ نہیں سوچا دے دیا اب دے دینے کے بعد پھر پچھتاوا ہو رہا ہے پچھتاوا ہو رہا ہے حدیث ہے کہ کسی کو کوئی چیز حدیے میں دے دیا تو واپس نہیں لے سکتے واپس لینے والے کی مثال بہت بری ہے تو اس لیے پہلے سوچ لو اپنے مال کو جو ہے تم باقی رکھو اپنے پاس ولاف اس کو خراب نہ کرو خراب کرنے کا مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آدمی برباد کر دے اگر کسی کو دے رہا ہے تو اس کو عدر و ثواب ملے گا یہ مطلب نہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس مال کا زیادہ حقدار ہو یہ وہ ضرورت مند ہو اس کے بال بچے ضرورت مند ہو ہاں تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ایک طریقہ بتایا کیونکہ ہر آدمی جو ہے اتنا ایثار والا اور جو کیا کہتے ہیں متقی پرہیزگار نہیں ہوتا ہے ہاں کہ دے دیا کو کچھ فکر نہیں ہے ہاں گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو فقیری کے فقیری کے ڈر سے کہ منعم کو فقیری کے ڈر سے بخشش کا نا تھا یار اس طرح سے شیر ہے اقبال رحمۃ اللہ کا تو اس میں ہے کہ وہ لوگ جو ہے اس طرح کے تھے اور جن ان کے اندر جو ایمان تھا وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ کیا ہوگا وہی سیرون عالانف سہیم بول اکان ابھی خساسا اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے گرچہ ان کو سخت ضرورت ہو لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو یہ حکم دیا کہ اپنے مال کو روک کے رکھو اور اس طرح سے جو ہے کھلے طور پر کسی کو ہمیشہ کے لیے نہ دے دو اپنی ضرورت بھی سامنے رکھو فعین نہ ہوں منا عمرہ جس نے اس لیے کہ جس کسی نے بطور عمرہ کسی کو کوئی چیز دیا فہی علی تو یہ اس کے لیے ہوگا جس کو یہ بطور عمرہ دیا گیا فائن نہ ہو حی والے زندہ ہو تب بھی مر جائے تب بھی اور اس کے ورفا کے لیے بھی ہوگا وہ تو اس لیے جو ہے آدمی سوچ سمجھ کر کے کوئی قدم لفظ ان نمل عمرا اللہ اجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں کہ عمرہ جس کی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے وہ کیا ہے وہ عمرہ وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے دیا جائے کہ یہ تمہارے لیے اور تمہارے بال بچوں کے لیے تمہارے ورخا کے لیے ہے لیکن اگر کسی نے یہ کہا کہ یہ تمہارے لیے ہے جب تک تم رہو جب تک تم زندہ ہو یہ تمہارے لیے ہے تو پھر اس کے مر جانے کے بعد اس کی طرف وہ واپس آ جائے گا اس کی طرف وہ واپس آ جائے گا تو گویا کہ اس میں دو طرح کا عمرہ ایک عمرہ مطلقہ ہے مطلق طور پر ہے اور دوسری کیا ہے مقدہ یا موقع ہے جو وقت مقررہ کے ساتھ کسی کو دیا جائے اور دوسری حدیث یہ آگے آ رہی ہے کہ ولی ابو داود لا تر قبو لاتر قیبو ولا تو امر فمن شی انا شی ان فہوا لتے ہی نبی داود کے اندر یہ اور نس کے اندر یہ الفاظ زیادہ ہے کہ لا قبو بطور ہاں رقبہ کسی کو نہ دو یہی حدیث کے طور پر لائف ٹائم کے لیے ولا تو اس کا بھی مانا بھائی عمر بھر کے لیے کسی کو نہ دو لیکن یہ نہیں جو ہے یہ نہیں تحریم کے لیے نہیں ہے نہیں یہ کس پر دلاٹ کرتی ہے اگر کسی چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکے منع کرے تو اصل یہ ہے کہ وہ چیز پھر کیا ہو جاتی ہے منع ہو جاتی ہے حرام ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر یہ نہیں جو ہے حرمت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ نہیں کیسی ہے تنظیم کے لیے ہے کہ اس سے بچا جائے تو بہتر ہے کیوں اس لیے کہ آگے کیا لفظ ہے فمن اور جسے ہاں بطور رقبہ اگر کوئی چیز دی گئی یا زندگی بھر کے لیے کوئی چیز دی گئی تو فہوا لیورا ہی تو وہ اس کے لیے اور اس کے بال بچوں کے لیے وسا کے لیے ہے تو اس لیے جو ہے سوچ سمجھ کر کے کھوئی دے اگر کوئی چیز دے دیا کسی کو تو وہاں سے پھر چلی جائے گی مگر یہ کہ کوئی شخص ہے اگر کسی کو کوئی چیز دیتے وقت شرط لگا لے کہ ہاں بھائی اتنی مدت تک کے لیے ہے تو پھر وہ چیز اس وقت کے ختم ہو جانے کے بعد وہ چیز اس تک واپس آ جائے گی کوئی سوال ہو اس تعلق سے تو پوچھ لیجیے گا جی جسو حدیث آئی تھی کی کا باپ کا جو بیٹی کے تعلق سے بھی ہے یا صرف بیٹے کے تعلق سے بیٹی کو کوئی دیکھیے اولاد جب بھی بولا جاتا ہے ہاں تو اس میں دونوں بیٹے اور بیٹیاں دونوں شامل ہوتے ہیں قرآن میں ہے نا یوسی اللہ سی اللہ تعالیٰ تم سے تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وسیعت کرتا ہے تو اولاد سے مراد کیا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں آگے کیونکہ کیا ہے پھر اللہ تعالی نے بیٹے اور بیٹیا کی تفصیل بیان کر دی. مذکر کے, لیے دو مونس کے برابر حق ملے گا تو جہاں بھی ولد یا اولاد کا ہے جیسے حدیث پچھلے ہفتے پیش کی گئی او ان سوال ہے دو مر جائیں کوئی آدمی مر جاتا ہے تو مر جانے کے بعد تین چیزوں ہیں تین چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے ایک صدقہ جاریہ اور ایک علم اور تیسری چیز کیا ہے صالحین نیک اولاد تو نیک اولاد میں بیٹے اور بیٹی یہ دونوں شامل ہیں جی غلط کا لفظ جو ہے اولاد کا لفظ جو ہے یہ دونوں کو شامل ہوتا ہے وعن عمر رضی اللہ تعالی انہوں قال حمل تو ابا صاحب تو اللہ فص ال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے میں نے ایک شخص کو ایک گھوڑا دے دیا حمل تو اعلیٰ فی سبھی اللہ ہاں ایک گھوڑے پر میں نے ایک کسی کو سوار کر دیا یعنی اس کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے وہ گھوڑا دے دیا میں نے لیکن اس آدمی نے اس کی دیکھ ریکھ نہ کی بلکہ اس کو کیا ہاں اس کو ضائع کر دیا یعنی اس کو بیکار کر دیا سمجھ لیجیے تو میں نے سنا کہ وہ اس کو بیچ رہا ہے یا میں نے خیال کیا کہ وہ اس کو کم قیمت میں بیچ دے گا گھوڑا بہت اچھا تھا لیکن اس کی دیکھ ریکھ نہ کرنے کھلانے پلانے نہ اچھی طرح سے کھلانے پلانے کی وجہ سے وہ جو ہے بربا خراب ہو رہا ہے تو میں نے سوچا کہ اس کو کم قیمت پہ وہ آدمی بیچ لے گا بیچ دے گا تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا کر کے کیا میں اس کو خرید سکتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تب اسے مت خریدو گرچہ تمہیں وہ ایک درہم ہی میں کیوں نہ دے کیا پتا چلا کہ اگر کسی نے کسی کو کوئی چیز ہدیے میں دے دیا ہے گفٹ تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس چیز کو اگر وہ بیچ رہا ہو تو وہ خریدے کوئی دوسرا خریدے کوئی بات نہیں ہے آدمی ہدیا کو بیچ بھی سکتا ہے ہاں لیکن وہ خود نہ خریدے کیوں بتائیے اس لیے, لیے کچھ <سؤال> اشارہ کیا ہے آپ لوگوں نے اس لیے کہ جب ہریا دینے والا اس چیز کو خریدنے جائے گا تو ظاہر سی بات ہے جس نے ہریا لیا ہے اگر اس چیز کی قیمت زیادہ ہے پھر بھی وہ جو ہے سوچے گیا اسی نے تو دیا تھا ہاں اس کو کم میں دے دو ہاں کم میں دے دو تو اب اس کی قیمت گھٹانے پر وہ مجبور ہوگا اور جب قیمت اپنی ہی چیز کو کم قیمت پہ لے لیا تو جو قیمت کم کی گئی وہ گویا کہ اس نے اپنا ہدیہ واپس لے لیا تو یہ وہ حدیث اس کے اوپر پٹا جائے گی ہاں کہ ال آئے فی ہی بت ہی کل کل بھی جی اس میں شامل ہو جائے گا کیونکہ جو ہے وہ گویا کہ ہدیے کو اپس لے رہا ہے یا اس کا پورا ہدیا یا اس کا بعض حصہ بات تو برابر ہے چاہے تھوڑا حصہ ہو یا زیادہ حصہ ہو تو اس لیے اس, کو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لیکن اگر کسی نے کسی, کسی کسی سے کوئی چیز بیچی ہے اور پھر دیکھ رہا ہے کہ وہ آدمی اس چیز کو بیچ رہا ہے تو اس کو وہ خرید سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں آ سمجھ گئے کہ نہیں جی وعن رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قال الادب الحسن یہ حسن حدیث ہے اور بہت مشہور حدیث ہے ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہدیہ دو محبت بڑھے گی ہدیہ آپس میں دوسرے کو دیا کرو اس سے کیا ہے محبت بڑھے گی اور یقیناً یہ بہت تجربے والی چیز ہے آپ سب لوگ تجربہ کرتے ہوں گے ہوں تجربہ ہوگا آپ لوگوں کو کہ ہدیہ دینے سے اب آپ یہاں سے جاتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو ہدیے میں بہت ساری چیزیں دیتے ہیں یہ فلاں کے لیے یہ فلاں کے لیے فلاں کے لیے تو دیکھیے وہ, وہ آپ کے لیے کتنا کتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں آپس میں دوست احباب ایک دوسرے کو ہدیے میں چیزیں دیتے ہیں تو آپس میں اس طرح سے محبت بڑھتی ہے اور دلوں سے دل, دل ملتے ہیں اس سے اس سے دل ملتے بڑی اچھی چیز ہے یہ اس لیے جو ہے اس حدیث پر آج سننے کے بعد جو ہے آپ لوگ عمل کریں گے یعنی ہم نہیں عمل کریں گے سب عمل کریں گے ان شاء رضی اللہ تعالی عنہ قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلسی مت راہ البزار بھی اسراد ایک ضعیف حدیث ہے ہاں لیکن پہلے والی جو حدیث پیش کی گئی ہے وہ حدیث اس کو واضح کر دیتی ہے اس حد ضعیف حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس سے بہتر حدیث جو پہلی ہے وہ حد حسن حدیث ہے اس پر عمل کر سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہدیا دیا کرو دیکھیے ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں کہ اوپر بھی جو ہے تحادو ہے اور نیچے بھی تہادو ہے اور یہ تہادو کس باب سے ہے عربی پڑھنے والے بتائیں بابے تفاعل سے ہے ہم تحادو تفا آنا یا تو تحادو میں کیا ہوتا ہے باب تفعول کی خاصیت ہے اس کی خاصیت ہے کہ اس میں ہاں مقابلہ ہو تفعول کی خاصیت کیا ہے کہ مقابلہ ہو جیسے تفافہ دو آدمیوں نے مصافہ کیا تو ایک آدمی کو مسافہ ہو سکتا ہے تقابلہ دونوں آ... آ... آ... آدمیوں نے جو ہے مقابلہ کیا تسابقہ دونوں آدمیوں نے مسابقہ کیا تو اس میں جو ہے تفاعل میں جو ہے دونوں طرف سے ہونا چاہیے تو اس حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں یہ کہ ہدیہ دینے میں تحادوں کا ترجمہ کیا ہوگا پھر ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو ہاں تو اس سے کیا ہوگا کہ تحابو پھر ایک دوسرے سے محبت بھی بڑھے گی تحاد و ہدیا دیا کرو اس لیے کہ حدیا جو ہے دل سے کینے کو کھینچ کر کے ختم کر دیتی ہے हा? حدیث ضعیف ہے لیکن اوپر والی حدیث اسی معنی کی ہے کہ تحاد و تحابو کہ دیا دو تو محبت بڑھے گی جب محبت بڑھے گی تو کینہ بغض حسد کیا ہوگا وہ ختم ہو جائے گا تو اس لیے جو ہے سوال آیا تھا کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا ضعیف حدیث پر عمل کر سکتے ہیں تو جواب کیا دیا گیا کہ بھائی جو ہمارے پاس الحمدللہ الحمدللہ صحیح اور حسن حدیثوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے بہت بڑا ذخیرہ ہے قرآن ہے فضائل اعمال کے تعلق سے بہت سارے اعمال کے فضیلت میں قرآن کی بہت ساری آیات ہیں اسی طرح سے بہت ساری بے شمار حدیثیں صحیح بخاری صحیح مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر صحیح صحیح اور حسن حسن حدیثیں موجود ہیں ہاں تو پھر ہمیں ضعیف حدیث کے چکر میں کیوں پڑنا چاہیے Haan, ضعیف حدیث سے جو کمزور ہوتی ہے جس جو صحیح صند سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ رہی ہے بیچ میں کچھ گڑبڑی لگ رہی ہے کنفرم نہیں ہو پا رہا ہے کہ یہ حدیث کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے کیا کہتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے ہاں بہت سارے جو صحیح حدیث کے شرائط ہیں وہ شرائط نہیں پائے جا رہے اس لیے وہ حدیث ضعیف ہو گئی ہے تو اس لیے جو ہے ہمارے پاس صحیح حدیثوں کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے اس پر عمل کیا جائے حسن حدیثوں کا ذخیرہ موجود ہے ان پر عمل کیا جائے ضعیف حدیثوں کے چکر میں کیا ہے صحیح حدیثوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے حسن حدیثوں کی اور عام طور سے دیکھا یہی جاتا ہے کہ صحیح اور حسن حدیثیں پیچھے رہ جاتی ہیں ضعیف حدیثیں رائد ہو جاتی ہیں ضعیف حدیثیں کیا ہوتی ہیں رائج ہو جاتی ہیں تو اس لیے جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے نبی ہو رہے تردی اللہ تعالی عنہ قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمات بہت عمدہ حدیث ابو رضی اللہ تعالی عنہ شاط فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاط فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں मुस्लिम और तो कोई पड़ोसन हरगिज कमतर ना समझे अपनी पड़ोसन के लिए छोटी सी छोटी चीज को कम ना समझे वलौ फिर से निशातिन गर्चे वो हदिया बकरी का एक खुर ही क्यों ना हो हु? چھوٹی سی چھوٹی چیز گھر میں کوئی چیز پکی تو اس چھوٹا سا تھوڑا سا ایک دو بوٹی رکھ کر کے سالن تھوڑا سا پڑوسی کیا بھیج دو بال بچے زیادہ ہیں زیادہ نہیں تھوڑی سی چیز بھیج دو اس کو حقیر نہ سمجھو کم نہ سمجھو اس کو اور دیکھیں اس میں لا تحترن، ہاں؟ لا تحر ہر ضرب يضرب لا تحتر پھیلے نہیں ہے فیلے نہیں پر نون تاکید لگا ہوا ہے کہ ہرگز حقیر نہ سمجھے کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے بکری کے کھر کو اگر ہدیے میں بھیجنا ہو تو یہ بھیج دے اس کو سالن ہی بھیج دے تھوڑی سی چیز بھیج دے ہاں یہ بہت ضروری چیزیں ہیں پڑوس پڑوس کا خیال ہم لوگ نہیں رکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے پڑوس میں ہوتے ہیں دیکھیے کہ اچھی اچھی چیزیں ہیں اور بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں لیکن پڑوسی کیا ہوتا ہے محروم ہوتا ہے ہوتا ہے, ہے, ہے کہ نہیں ایسا جی ہوتا ہے ایسا ضرور بہت ہوتا ہے دور دور کے لوگوں کو پوچھ لیا جاتا ہے دور دور کے رشتے داروں کو اور دوستوں کو پوچھ لیا جاتا ہے پڑوس جو ہے جس کے یہاں خوشبو پہنچ رہی ہے جس کے بچے آپ سب ساری چیزیں محسوس رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں یہاں بھی اور وہاں بھی اپنے ملکوں میں بھی یہاں بھی یہاں تو ہو سکتا ہے کچھ تھوڑا سا کو آدھا دلی ہو لوگوں میں تو اس لیے بھائیو عزیزو جو ہے یہ پڑوس کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے پڑوسی کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے <سرق> فرمایا کہ اللہ اللہ کی قسم و مومن نہیں اللہ کی قسم و مومن نہیں اللہ کی قسم مومن نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کیا کہ, کہ کون مومن نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملایہ امن وجار ہو بائے کہ وہ شخص مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو ایک تو یہ بات ہو گئی دوسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں اتنی مجھے نصیحت کی اتنی وسیعت کی کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ لگتا ہے کہ ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کے مال کا وارث بنا دیں گے اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل آ جائے نازل ہو جائے گا کہ پڑوسی کے مال کا وارث اس کا پڑوسی ہو اتنی وصیت اتنی نصیحت تو قرآن میں بھی دیکھ لیجئے بہت سارے مقامات پر پڑوسیوں کے بارے میں ہے تو اس لیے جو ہے اس میں جو ہے کوتا ہی نہیں کرنی چاہیے اور یہ نہیں کہ صرف یہ دِیشیں فیملی والوں کے لیے بیچلر لوگ بچ جائیں گے جو بیچلر لوگ بغیر فیملی کے رہ رہے ہیں ہاں آپ کے پڑوس میں ہاں آپ کھانا بناتے ہیں کھانا بنا کر کے کھاتے ہیں تو دوسرے جو آپ کے دوسرے روم روم کے دوسرے روم والے ہیں بغل میں کا روم ہے ان کے یہاں کچھ نہ کچھ بھیجیے یہ واقعی بڑی کوتاحی ہوتی ہے مجھ سے بھی ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے لوگوں سے بھی کوتا ہی ہوتی ہوگی ہوں تو اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے پڑوسی کا ضرور ہر اعتبار سے پڑوسی خوش رہے پڑوسی کو خوش کر کے رکھنا چاہیے ہاں ایک عربی مقولہ ہے الجار و جار ولو جار کیا سمجھے الجارو جار پڑوسی پڑوسی ہے ولو جار گرچہ وہ میں کرے جارا جرمان کیا ظلم جور بولتے ہیں نا ہاں جارا ظلم کرنا یعنی تکلیف پہنچانا تکلیف دینا ظلم کرنا گھر سے پڑوسی اگر اس کی طرف سے کچھ ہے تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ پڑوسی ہے صبر کرو اس کے اس کی غلطی کا جواب غلطی سے نہ دو سمجھاؤ اس کو یہ ہے حق اللہ تعالی ہم سب کو پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے کے توفیق عطا فرمائے عمر رضی اللہ کے عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے کسی کو ہدیہ دیا تو وہ جس کو ہدیہ ملا ہے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے مال یعنی جس نے دیا ہے ہدیہ وہ زیادہ حقدار ہے مال عصب علیہ ہے جب تک کہ اس پر ہاں اس کا بدلہ نہ دیا جائے تو حدیث شاز ہے حدیث سے بہت سارے اہل علم نے جو ہے اس کو شاز اس لیے قرار دیا کہ صحیح حدیث کیا ہے کہ ہدیے کو واپس نہیں لیا جائے گا اس میں کیا پتا چل رہا ہے کہ ہدیے کا حقدار وہ ہے جو جس نے ہدیہ دیا ہے جب تک وہ اس کا بدلہ نہ مل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کی طرف سے کوئی ہدیہ بدلے بھی نہ ملے تو کیا وہ واپس لے سکتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ شاز ہے اور شاز اس حدیث کو کہتے ہیں جو کیا کہتے ہیں محفوظ حدیث کے مقابلے میں آتی ہے محفوظ کیا ہے کہ ہدیہ کو واپس نہیں لیا جائے گا اور شاز کیا ہے کہ اس سے پتا چل رہا ہے جو اس کے مخالف آتی ہے مخالف روایت آتی ہے بس یہیں پر اتفاق کرتے ہیں صلی اللہ علیہ نبین محمد آلہ سلام علیہ و ثابت السلام علیکم و رحمۃ جی